وقیر الحبی حدی محمد بالله صلی اللہ علیہ وسلم علی الرحمان من همزه امری وحلسانی بسم اللہ الرحمن رحیم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 آج اٹھائیس اور انتیس رجب چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات آٹھ جون دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے آج ان شاء اللہ تعالی قرآن کلاس نمبر ایک سو پانچ میں ہم صورت العام کی چار آیات یعنی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے لے کر ایک سو اکیس تک ان کے میں اللہ ثواب اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل سیکھیں گے کیونکہ بعض لوگوں نے انہی آیات کو بنیاد بناتے ہوئے امت کے اندر چند ایسی چیزیں پروپیگیٹ کر دی ہیں کہ آج ان چیزوں کے خلاف اگر کوئی شخص کتاب و سنت کی بنیاد پر بولتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یعنی ان کا کوئی مردود مر جائے تو نہ یہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں بولے آدھا اور اس بنیاد پر امت کے اندر ایسی رسومات ایڈ کر دی گئی ہیں کہ جن کا کتاب و سنت میں دور دور تک کوئی ذکر نہیں ملتا جو چیزیں ملتی ہیں وہ انشاء اللہ تعالی میں ایمانداری سے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر خواب و بات اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث ان کو بری لگے یا اہل تشیدوں کو میں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات انشاءاللہ شاء بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اور اسی سالے ثواب کے کانٹیکسٹ میں تیجا یعنی کل کا ختم پھر دسویں کا ختم پھر چالیسواں اور پھر گیارہویں شریف پھر رجب کے کنڈے اور محرم کی شیرنی اس قسم کے کئی ایک رسومات ہمارے سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے دین کا تقریباً حصہ بن چکی ہیں واقب اللہ تعالی اور یاد رکھیں کہ جو بھی رسم دین سمجھ کر اڈاپٹ کی جاتی ہے اس کے خلاف جو بندہ آواز اٹھاتا ہے وہ بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے ہمارے اس معاشرے میں جو چیزیں دین نہیں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا اتنا مشکل ہے مثال کے طور پر شادی بیاہ کی جو رسومات میں کئی ایک چیزیں جو ہندوؤں کے زیر اثر مسلمانوں میں آ چکی ہیں ان کے خلاف کوئی بولے تو اس کو کہتے ہیں یہ فنیٹک ہے یہ تو فنڈامینٹلسٹ ہے اور جو چیزیں لوگوں نے دین سمجھ کر اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں ان کے خلاف جو آواز اٹھائے گا اس کی تو ایسی کی تہذیب پھیر کے رکھ دیں گے کیونکہ جو آواز اٹھانے والے ہیں وہ تو پھر تگڑے ہو جائیں گے یہ تو دین کے خلاف بول رہا ہے آپ سمجھ رہے شیطان نے کیسا جال بچھایا اللہ اکبر کبیرہ ہماری آج کی یہ ایکسکلوسو گفتگو انشاءاللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اہم ڈاٹ کام اس پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو مسالا نمبر سیونٹی فور کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس ویڈیو بک میں ان تمام اپنے لیکچرز کو ویڈیو بکس کا نام دیتا ہوں کہ ان کے بعد انشاءاللہ لوگوں کو درجنوں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ایک ہی جگہ حق بات فرقہ واری سے بالا تر ہو کر موجود ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو بک کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر سیونٹی فور اصال ثواب اور ختم وغیرہ کے صحیح فقی احکام و مسائل مسئلہ نمبر 74 فور نمبر 74 کے نام سے اصال ثواب اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح فقی احکام و مسائل اصال ثواب اور ختم وغیرہ کے صحیح فقی احکام و مسائل آج کے لیکچر میں جتنی بھی آیات آئیں گی اور جو کریٹیکل احادیث تھیں ان کے لیے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ یہ تمام چیزیں ریٹرن فارم میں درج ہے نوٹس کی شکل میں آج کے لیکچر میں جتنی احادیث آئیں گی ان کے انشاءاللہ میں ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبر علماء ہرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بیان کروں گا اور باقی احادیث جو ہوں گی صرف ان کے ریفرنس بیان کروں گا نمبر ٹائم بچانے کے لیے بیان نہیں کروں گا اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے یا مجھ سے ای میل پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ دا آف یاہو ڈاٹ کام یہ میرا ای میل ایڈریس ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے علاوہ جتنی اور احادیث ہیں ان پر ظاہر ہے کہ صحیح اور ضعیف کا حکم بھی لگتا ہے بخاری اور مسلم پر امت متفق ہے کہ اس کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث فتی الصحت ہیں اس کے علاوہ جتنی احادیث میں بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوٹ کروں گا ان کی صحت کے اعتبار سے میں نے صرف وہ احادیث سلیکٹ کی ہیں کہ جن احادیث کو موجودہ دور میں دو بڑے حدیث کے علم کے جو ماہر ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ اور ہمارے پاکستان میں شیخ زبیر علی زعی حافظہ اللہ دونوں نے متفقہ طور پر جن کی صحت پر حکم لگایا ہے اگر ایک کا بھی اختلاف تھا اور اصول محدثین پر وہ واقعی اختلاف بنتا تھا وہ تمام روایتیں میں نے چھوڑ دی ہیں لہذا اگر کوئی قیدی فلاں حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا جبکہ اصول محدثین پر وہ پکی ضعیف روایت ہے تو میں بیان نہیں کروں گا کئی ایسی احادیث شیخ البانی نے اپنے منحج کی غلطی کی وجہ سے ان پر صحت کا حکم لگایا لیکن اصول محدثین پر پہلے تین سو سا سال کے جو محدثین کے اصول ہیں ان پر وہ احادیث ضعیف ہیں اس لیے ان کو میں بیان نہیں کروں گا سکپ کر دوں گا آج کا لیکچر دو پورشنس پر دو حصوں پر مشتمل ہوگا پورشن نمبر ون میں ان اللہ تعالی یہ چار آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور پورشن نمبر ٹو میں تین علمی پوائنٹس میں اصال ثواب کے مسئلے کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو پورشن نمبر ون کی طرف آتے ہیں اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے ایک دفعہ دروشی پڑنے اللہ صلی علی محمد اموالا علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم وعلا علی ابراہیم امن کحمید ام مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سوره النام ایت نمبر 118 سے 121 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فقلوا مما ذكر رسول الله علی پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ان کون تم بھی آیا ہی منی اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو یعنی جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا زباح کے وقت یا اللہ کے تقرب کے لیے کسی نے کوئی چیز صدقہ اور خیرات کی اس میں سے کھاؤ اگر تم اللہ پر اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو و مالکم اللہ تا رکی رسم اللہ علئی اور تمہیں کیا ہوا ہے کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ قد فصل ماں ہر رما جبکہ اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو اس نے حرام کی ہیں جن پر ذاہ کے وقت اللہ کا نام لیا گیا بسم اللہ واللہ اکبر جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات سعید شفیع المذنبین اللہ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مینڈے قربان کیا کرتے تھے تو ان کے پہلوؤں پر اپنا قدم مبارک رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان پر چھری چلایا کرتے تھے اور یہ جو تکبیر کے الفاظ ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشید کے درمیان کامن ہے ان پر اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم نہ کھاؤ جبکہ اللہ تعالی نے وقد فسف الکم ماہر ملکم تفصیل سے بیان کر دی ہیں وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں تم پر اور یہ دور کی آخری صورت ہے اس سے پہلے سورت النحل نازل ہو چکی تھی اس کی آیت نمبر 115 میں چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حرام فرما دی تھی اسی سے ملتی جلتی آیات پھر سورت المائدہ میں بھی آئی وہ آج ہمارے درس میں بھی ہیں پہلی چیز مردار جو خود بخود اپنی موت مر جائے دوسری چیز بہتا ہوا خون اور تیسرا خنزیر کا گوشت اور چوتھی وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے قربان کیا جائے تو وہ ہم بیان کر چکے ہاں <اِلَئی> مگر جب تم مجبور کر دیے جاؤ وہ الگ بات ہے اس میں سے تم کھا سکتے ہو وہ سورت النحل میں بھی موجود ہے اور باقی قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے پھر حرام میں سے اتنا کھایا جا سکتا ہے دل میں کراہت رکھتے ہوئے کہ جس سے جان بچے کثیر افواہ اور بے شک اکثر لوگ وہ ہیں جو کہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بغیر علم علم کے بغیر میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ جو بھی شخص علم کے بغیر بات کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی خواہشات نفس اور اس کے جذبات ہوتے ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے جذباتی لوگ ہیں اتنے ہی بے علم ہوتے ہیں ان کو الف بے دین کی آتی ہوتی لیکن اتنے جذبات کے ساتھ اپنے عقائد پر محکم ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے زیادہ ہاتھ پر کوئی ہے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بغیر علم کے بس جس طرح اباؤ اجزاد کو پایا اسی تو شروع تو ہیں ہم تو شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو آج تک سنی نہیں جیسا کہ بہت بڑا قرآن و سنت کا عالم ہے کہ بچپن سے ہی قرآن و سنت پڑھ رہا ہے اور اس نے آج تک سنی نہیں ہے ان نرب کا ہوا مبل معتدین بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں جو راہ راستے ہٹے ہوئے ہیں جو افراط و تفریح کا شکار ہے اللہ کے علم میں ہے رو واہرس با پینا اور چھوڑ دو ہر وہ گناہ چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو ان لذینہ یکسیبون السم بے شک وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر گناہ کماتے ہیں بیما کانو یختہ ریفون بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے برائی کی سزا ان کو دے دے گا وہ پالیں گے اپنی برائی کی سزا انکریب ولا کلو مما نم یون کر رسم اللہ اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ انہوں نہ اور بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو تم کھاؤ حرام ہے وہ ام شیا الا اولیا ام اور بے شک شیتان جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف القاع کرتے ہیں ان کو وہی کرتے ہیں خفیہ بات ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں لیو تاکہ اے مسلمانوں وہ شیطان کے چیلے تم سے جھگڑے ان اتا تم اور اگر تم نے ان کی تباہ کی ان کی پیروی کی ان نقم تو بے شک تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے اور ان کے ذریعے پوری امت کو کہ اگر تم نے بھی ان شیاطین کی پیروی کی تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے ولی رب اللہ تعالی یہ کیا وہ جھگڑتے تھے مسلمانوں کے ساتھ وہی من گھڑک قصے خیالات کے ساتھ مسلمانوں کو چھیڑتے تھے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ ذبا کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور زباح تم خود کرتے ہو تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو جانور اپنی موت مر جائے اس کو تم کہتے ہو حرام ہے یہ مردار ہے اس کو تو اللہ نے مارا ہوتا ہے اور وہ حرام اور جس کو تم مارتے ہو وہ حلال دیکھا کیسی پکی دیتے تھے مسلمانوں کو وہ علم الکلام کی جو یہ ہمارے بھی بعض لوگ جو ہے وہ عقلی دلائل رکھتے ہیں سامنے عقلی دلائل دلیل کو تو بہت زبردست بات ہے کہ جس کو اللہ مارتا ہے اس کو تم کہتے ہو حرام اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے ذبا کرتے ہو کہتے ہو حلال تو اس قسم کے خیالات کے ساتھ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کی پرواہ مت کرو اور اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم بھی مشرقوں میں شامل ہو جاؤ گے ولی آب تعالی اب یہ بالکل کانٹیکس واضح ہے ان آیاز کا بار بار ذکر آیا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ان آیات سے دو ریزلٹ ہمارے سامنے آئے پہلا کہ مومنین کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر دیے گئے زبیحہ میں سے کھاتے ہیں جس پر اللہ کا نام پڑا جائے اب کسی سے چل لوگوں نے دلیل پکڑی کہ ہم بھی قرآن پکڑ کے پڑھتے ہیں اور پھر کھانے پہ بھوک مارتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں آپ کو کیا سکلی ہے کیوں نہیں کھاتے اس میں سے اور وہ کہتے ہیں نی دیکھے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ گیارہویں نہیں کھاتے اور جو رجب کے کنڈے نہیں کھاتے اور محرم کی شیرنی نہیں کھاتے ان کو تو اللہ تعالیٰ تو مشرقوں میں شامل ہو جاؤ گے حالانکہ یہاں پر کلام اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا اللہ کا نام لیا گیا اللہ کا اسم اور اسم جو ہے وہ کوئی صفت والی بات نہیں ہے اللہ کا ذاتی نام بسم اللہ و اکبر یہ اسی کانٹیکس میں بات چل رہی بلکہ یہ پوری صورت الانام ہے ہی اسی ٹاپک پہ ہے لیکن وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان شاء اللہ اگلے دلائل ان کے آئیں گے تو پہلی چیز بتا دی اس میں یہ ثابت ہوئی دوسرا جس چیز پر زبا کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے ایسا کھانا گناہ اور حرام ہے چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ ہو مرغی حلال ہے بکری حلال ہے لیکن اس کے زبیہ کے وقت اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو چاہے امام کارو نے اس کو ذبح کیا ہے وہ مردار ہے حرام ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ اگر حلال چیز کو کوئی فافک مسلمان حتیہ کہ کوئی یہودی یا عیسائی بھی جو اہل کتاب ہے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ کھانا حلال ہے اس کا ذکر سورت المائدہ کی آیت نمبر پانچ کے اندر موجود ہے اسی آیت کے اندر اہل کتاب کا ذریعہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حلال قرار دیا گیا اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کے اہل کتاب تھے آج کے اہل کتاب اور ہیں اس وقت کے اور ہیں بھائی اس وقت بھی مشرق تھے اہل کتاب لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب مشرق اور بت پرست مشرقوں میں فرق کیا ہے بالکل اس طریقے سے ہمیں بھی کلموں گو مشرق اور غیر کلمہ گو مشرق میں فرق کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو کلمہ گو مشرق ہیں یہ تو مشرکین مکہ سے بھی گئے گزنے ہیں یہ اپنے دماغ کا علاج کرایا جائے یہ بات کرتا ہے اللہ تعالی یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کرتے تھے اور ازیر علیہ السلام کے بارے میں ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا اور ان کے شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک سمجھتے ہوئے صرف اہل کتاب ہونے کا ان کو بینیفٹ دیا تو جو اہل قرآن ہیں ہمارے مسلمان اگر ان میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے تو ان کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح بدرجہ جائز ہے یہ اکثر پوچھا جاتا ہے جی شیعہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے جی بریلوی کے ساتھ ہو جاتا ہے جی اہل حدیث کے ساتھ ہو جاتا ہے ان ظالموں سے پوچھے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو یہ کلما جو مسلمان ان سے بھی گئے گزرے بس ان مولویوں نے الٹا گیئر چلا دیا ہوا ہے فرقہ واریت کی لانت کی وجہ سے بولے آداب اللہ لیکن یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھیں کہ صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے بعض صورت میں کافی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے صرف گوشت کے لیے ذمہ کیا صرف گوشت کھانے کے لیے اللہ کا نام لیا لیکن اگر وہ زبیحہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے ہے تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اس پر غیر اللہ کا نام بولا گیا لیکن یہ مسئلہ اس سے اجتہادن نکلتا ہے ڈائریکٹ نہیں ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے میں فلام بزرگ کے اسال ثواب کے لیے کر رہا ہوں اس کو ہم اجتہادن نہ سمجھتے ہیں قطعی طور پر حرام کا فتوا نہیں لگا سکتے لیکن جائز کسی صورت نہیں ہے البتہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ میں شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اسال ثواب کے لیے یہ بکرہ یہ نیاز دوں گا ہوگی تو اللہ کے نام کی لیکن ان کو ثواب پہنچے اس کی برکت سے مجھ سے مصیبتیں ڈال جائیں گی تو اب اس نے شیخ شیخلقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جو عقیدہ صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے تھا لہذا اس کا یہ سارے کا سارا کھانا سو فیصد حرام ہوگا ولآب اللہ تعالی اب یہاں پر ان آیات کے کانٹیکس میں سورت المائدہ کی آیت نمبر تین بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ریفرنس پر دوسرے نمبر پر ہے یہ کافی لمبی آیت ہے لیکن اس کا کچھ پورشن میں نے اس میں نقل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت المدہ میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنل احکام آئے ہیں شریعت کے یعنی اسلامی فک اس کے فائنل احکامات علیکم ت یہ وہی جو میں نے کہا تھا سورت النحل میں بھی چار چیزیں یہاں پر گیارہ چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے پانچ کا ذکر ہم آج کے درس کے حوالے سے اس کانٹیکس میں کریں گے حرام کر دیا گیا تم پر مردار ود دم اور بہتا ہوا لہو یعنی لہو کا کھانا خون ویسے پاک ہے اگر کپڑوں کو لگ جائے اور لہم الخن اور خنزیر کا گوشت پگ کا گوشت سور کا گوشت اور یہ جو مشہور ہے کہ خنزیر کا نام زبان پر لے آئے تو زبان پلید ہو جاتی ہے تو قرآن پاک میں ہے اگر قرآن میں یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہر لفظ سے دس نیکیاں ملیں گی جامعہ ترمزی کی صحیح عزیز کے مطابق وہ ماں اہل غیر اور وہ شادی تمہارے لیے حرام کر دی گئی کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام بولا گیا ذبا کے وقت یا اس کے تقرب کے لیے اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں آئیں پھر ایک اور چیز کا ذکر آیا وہ ماں زبا نسوب اور جو چیزیں بت کے تھانوں پر ذبح کی جاتی ہیں وہ بھی حرام کی گئیں یہاں یہ ذکر نہیں کہ غیر اللہ کے نام پر بت خانے جہاں پر تھے وہاں پر اللہ کے نام پر بھی ذبا کرنا حرام ہے کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی ہے کسی نہ کسی درجے میں اس جگہ میں اگر بت ہے یا کوئی صاحب مزار موجود ہے اس کے تقرب کا عقیدہ آ سکتا ہے اگر صدقہ خراب ہی کرنا ہے تو ادھر ہی کر سکتے ہیں الموم اکمل تو الکم دین آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا و اتم تو علیکم نعمتی وردیت القم الاسلام ددینہ <دِينَة> اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا یہ بھی آیت اس کے اندر آئی دین کے تکمیل کی خوشخبری جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ حجت البدا کے موقع پر نو ذوالحجہ کے دن یوم عرفہ کے دن دس ہجری کے اندر جمت المبارک کے دن میدان ارفات میں یہ آیات نازل ہوئی تو اس میں ہمیں ان چیزوں کا پتا چل گیا کہ جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اب رہا مسئلہ کے ایف سی یا میکڈونلڈ ان کے جو چکن کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا شریک حکم لگے گا تو اس میں دو صورتیں ہوں گی اگر تو مسلمان ملکوں میں کے ایف سی ہے یا میکڈونلڈ ہے یا اسی طریقے سے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت سے وہ حلال چکن استعمال کرتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں کے اینڈ اینس کا وہ چکن استعمال کرتے ہیں حلال چکن تو یہاں پر تو وہ کھانا کھانا بلا کراہت جائز ہے حلال ہے البتہ غیر مسلم ملکوں کے اندر جہاں پر اس چیز کی ایشورٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ زبیحا کریں گے اور شک میں انسان رہتا ہے وہاں پر قتل ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے البتہ زبیہ کے علاوہ جتنے کھانے ہیں اہل کتاب کے وہ متلقن سورت المائدہ کی آیت نمبر پانچ میں حلال کر دیے گئے ہیں اگر کوئی یہودی یا عیسائی دال پکا کر یا سبزی پکا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے تو حلال ہے کیونکہ اس میں زبیہ والا چکر نہیں ہے زبیہ کے لیے اللہ کا نام ذکر کرنا بسم اللہ واللہ و اکبر بہت ضروری ہے تو غیر مسلم ملکوں میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا بعض ہمارے جدید اسکالر نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا بڑا غلط مطلب بیان کیا ہے میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو سات نمبر حدیث ہے ڈبل فائیو زیرو سیون جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نیو مسلم ہیں آراب ہیں پینڈو جڈ لوگ ہیں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ہمارے پاس گوشت ہدیہ کے طور پر لے کر آتے ہیں ہے مسلمان اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے زبیہ کے وقت اللہ کا نام اس پر لیا ہے یا نہیں لیا ہم شک میں ہیں تو کیا ہم ایسے لوگوں کا کھانا کھا لیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس میں سے کھا لیا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر انہوں نے اللہ کا ذکر نہ بھی لیا تو زبا کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہو کر سامنے آ گیا چاہے کے ایف سی آ گیا چائنا کے اندر تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیں یہ یوسف القرواوی صاحب کو یہ بہت بڑی اتحادی غلطی لگی ہے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اسلام میں حلال و حرام جو ان کی کتاب ہے واقع یہ ہے کہ اس وقت امت لیول کی ان کی خدمت ہے اور میں نے مسل نمبر سکسٹی نائن بی میں ان کا پورا تعارف بھی کروایا ہے آج کے دور کے بہت بڑے انٹرنیشنل اسکالر ہیں ان کو یہ غلطی لگی تو انہوں نے اس حدیث سے سہارا لیا حالانکہ یہ حدیث آؤٹ آف وہ انہوں نے کوٹ کی یہ حدیث ہے نیو مسلم کے بارے میں اور یہ حقیقت بات ہے کہ نئے مسلمان جو ہوتے ہیں بڑے احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شک کو ظاہر کرنے کے لیے معائشہ سے کہا کہ آپ شک ظاہر کرنے کے لیے ان کا ذدیہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو غیر مسلموں کا نہیں مسلمانوں کا اور بسم اللہ تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے کھانے پر لہٰذا یہ غیر مسلموں کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جب تک ہمیں شورٹی نہیں ہوگی جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے اس وقت تک ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے تو اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے اگر صرف گوشت ہے البتہ اگر گوشت کے علاوہ کوئی اور نیت کی ہوئی ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کی نیت کی تو اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح ہوا تب بھی وہ کھانا یا وہ صدقہ اور خیرات حرام ہو جائے گا اور اس کانٹیکس میں ایک بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم میں ابو تو فیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں ایک سو دس ڈگری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال کے بعد فوت ہوئے اور یہ سیدنا علی کے شاگرد بھی ہے اور جنگ سفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ یہ شامل تھے یہ کیسے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے پوچھا مولا سے مراد دیلی محبوب من کن تو مولا فہذا علی مولا حدیث متواترہ ہے جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار سیدنا علی بھی ہونے چاہیے یہ مشکل مت والا مولا نہیں ہے یہ وہی مولا ہے جو ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا فلام تو میں نے مولا علی سے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار ایک سو چھبیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جو امت کو نہ بتائی ہو تو سیدنا علی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی بات تعلیم نہیں فرمائی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو ہاں مگر میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا تو ابو توفیل کیسے میں نے پوچھا اے امیر المومنین اس کے اندر کیا ہے تو انہوں نے اس میں کچھ چیزیں پڑھ کر بتائیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبا کیا کسی اور کے لیے ذبح کیا, کیا کسی اور کے نام پر نہیں کے لیے عربی الفاظ ہے لعن من اس پر اللہ کی لانت ہے جس نے کسی اور کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبا کیا ہم اپنے مہمانوں کے لیے ذبا کرتے ہیں لیکن ان کے تقرب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا تقرب ہوتا ہے تاکہ مہمان نوازی کریں گے اللہ خوش ہوگا تقرب بھی اللہ کا نام بھی اللہ کا اور اس معاملے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط فرمائی اتنی احتیاط فرمائی اتنی احتیاط فرمائی, اتنی احتیاط فرمائی کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے سنن نبی دعود میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار تین سو تیرہ نمبر حدیث ہے ایک صحابی نے آ کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ منت اور نظر مانی ہے کہ مقام بوانا پر جا کر کچھ اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا بعض روایتوں میں آتا ہے سوٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال ان سے کیے پہلا سوال کیا مقام بوانا پر اس جگہ پر جس پر تم قربان کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے وہاں پر جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی جاہلیت میں اور نہیں پہلے ابھی نہیں پہلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کیوں پوچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی جا کر نظر دے تو لوگ یہ پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے انہوں نے فیاض ہی چلتا پیا پہ پہلے پوچھا کہ پہلے تو کہیں بدھ کی پرست اس جگہ پر نہیں ہوتی تھی حالانکہ زمین ساری پاک ہے کیوں یہ ہے توحید کی سینسٹیوٹی جو پروفٹ نے انجیکٹ کی اپنی امت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کیا کیا وہاں پر زمان جہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا اللہ اکبر کبیرہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم موحدین کے امام انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی نظر پوری کرو اور دو باتیں ارشاد فرمائی کہ جو نظر تم اللہ کے لیے مانتے ہو اس کو تو پورا کرو اور ایسی نظر کو مت پورا کرو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور ایسی نظر کو بھی پورا مت کرو جس میں تم عجیز آ جاؤ مثلاً کوئی یہ منت مان لیتا ہے میں روزانہ آزار محفل پڑھوں گا تو آجز آ جائے گا تو ایسی منت کو توڑ دیا جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایسی منت یا ایسی نظر کا کفارہ پھر وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے یعنی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے یا دس مساکین کو کپڑا لے کر دینا ہے یہ تینوں چیزیں سورت المائدہ کی عائد نمبر 89 میں آئی ہیں اور اگر کوئی اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ مسلسل تین روزے رکھے تو آج یہ منت اور نظر میرا ٹاپک نہیں اس پر میں آلریڈی پچپن منٹ کی یہ گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر 68 کے نام سے قسم نظر قسم نظر اور منت کے صحیح احکام و مسائل سورة المائدہ آیت نمبر 89 کی روشنی میں اب آتے ہیں لیکچر کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف جسین علمی پوائنٹ پر مشتمل ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و محمد كما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم پورشن نمبر ٹو جو کہ تین اہم علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے اصال ثواب یا جس کو ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں زندوں کی طرف سے فوج شدگان کی طرف نفع پہنچانے کا ذریعہ اس میں سب سے اہم ترین عمل ہے مرے ہوئے لوگوں کے لیے فوج شدگان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا یہ اصال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نشانی بیان فرمایا ہے سورت الحشر عائد نمبر دس میں ریفرنس پر آپ کے پیج کے اوپر ریفرنس فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الینا باد وہ لوگ جو کہ ایمان والوں کے مرنے کے بعد جو آنے والے ایمان والے لوگ ہیں یا اولون وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہتے ہیں رب نقفی النا ولی اخوان صبق اون بل رب ہمارے ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزرے ہیں فوت ہو چکے ہیں جو سابقہ مسلمان ہیں ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے اے اللہ ان کو بھی بخش دے ولا تجلفی الوبینا گل الزین آمنو اور ہمارے دلوں میں ان گزرے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں کوئی کی نہ رکھ ربنا بنا ان کرؤف اے رب ہمارے بخشنے والا ہے بے شک اور رحم فرمانے والا ہے یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے قرآن میں ہم پر فرض کی ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے فوت شدگان مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ اور اسی کی ترغیب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب و ذکر و دعا چیپٹر میں چھ ہزار 929 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلمان آدمی کی وہ دعا جو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے قبول فرماتا ہے الحمدللہ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اس کے پیچھے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور جب وہ اپنے غیر حاضر بھائی چاہے وہ دنیا میں موجود ہے یا نہیں موجود وہاں پر موجود نہیں اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ پیچھے سے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہ چیزیں عطا کرے جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے الحمدللہ اور فرشتوں کی آمین فرشتے تو مستجاب الدعوات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے معصوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسال ثواب کا ذریعہ امت کے لیے خود ہی رکھ دیا دعا کی شکل میں چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں نمبر ایک اس کے سلام کا جواب دے نمبر دو اگر وہ مرض میں مبتلا ہو تو اس کی عیادت کرے نمبر تین اس کے جنازے میں شامل ہو یہ آ ذکر جنازے میں شامل ہوگا تو دعا کرے گا فوج شدگاہ کے لیے نمبر چار جب وہ دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور یہ پرٹیکولر دعوت جو ہے وہ نکاح کی دعوت اس کو تو واجب قرار دیا گیا بخاری اور مسلم میں کہ جو ولیمے کی دعوت ہے اس کو قبول کرنا واجب ہے اور نمبر پانچ جب مسلمان چھینک میں اس کے جواب میں کہے الحمدللہ تو اس کو جواب دے یرحم و کلّ اللہ تجھ پر رحم فرمائے یرحم و اللہ کہنا یہ پانچواں حق ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق ان علیہ حدیث اب دیکھ لیں میرے لیکچر میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہوتی ہیں متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات باتوں کا حکم فرمایا کرتے تھے یہاں تو صرف فرمایا کہ یہ حق ہے وہاں پر سات چیزوں کا حکم فرمایا کرتے تھے ان میں سے یہ پانچ چیزیں بھی شامل ہیں جن میں یہ چیز بھی ہے کہ مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا کرو پھر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار ایک سو ننانوے نمبر حدیث ہے ٹو ون ڈبل نائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے بندے شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں عام مسلمان نہیں ایسے مسلمان جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی شفاف اس بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہے یعنی اس کی مغبر ہو جاتی ہے بڑا خوش نصیب ہے جس کے جنازے میں چالیس موحدین شامل ہو جائیں اور اسی حدیث کو میں نے بنیاد بنا کر ایک لیکچر دیا ہے پچیس منٹ کا مسئلہ نمبر آٹھ کے نام سے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے مسلمان کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں اور فرمائے چالیس ایسے بندے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور وہ دعا کئی دعائیں ویسے احادیث کے اندر آئی ہیں لیکن ایک دعا جو کہ متفق علیہ ہے امت کے اندر وہ آپ کے ریفرنس پر چار نمبر پر ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ایک ہزار چوبیس اور سنبی دعود میں تین ہزار دو سو ایک نمبر حدیث ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے جنازے کی نماز میں اللہ اغفر و ومیتنا وشاہدنا شاہدینہ و صغیرنا و کبیرنا و من و عمفانہ اللہ ممن تہ منا فی الآلسلام ومن توفی تو منا فتوفہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما اور جو ہمارے حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی مغفرت فرما اور جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ ہم میں سے تو جسے بھی زندہ رکھے تو اسے اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا اور ہم میں سے جب کسی کو موت آئے تو اسے ایمان پر موت دینا آمین تو دیکھیں اپنے لیے بھی دعا ہے اور اس میت کے لیے بھی دعا یہ تو ہو گیا جنازہ بعض لوگ جنازے کے فوراً بعد مانگتے ہیں یہ دعا ثابت نہیں ہے اصل دعا جو ثابت ہے وہ سن ابی دعود میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق تین ہزار دو سو تیرہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر اس کی بخشش اور قبر کے سوالات میں ثقافت کے لیے دعا کرو اور یہ اس حد تک زبردست چیز ہے کہ کتاب الایمان چیپٹر میں صحیح مسلم میں سیدنا عمر امر عاص رضی اللہ تعالیٰ نو کی بڑی لمبی حدیث ہے اس کا آخری حصہ ہے صحیح مسلم کتاب الایمان اور چیپٹر ہے وہ کہ اسلام اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس چیپٹر میں یہ حدیث امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا عمر امر عاص نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو کافی نصیحتیں کی ان میں سے آخری نصیحت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور تمہاری وجہ سے مجھے قبر میں منق نکیر کے سوالات میں آسانی ہو کیا مراد کہ جب تم قبر پہ رہو گے اور دعا کرو گے میرے لیے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو روک لینا ہے اور بعد میں اس طرف چل پڑتے ہیں جی وہ مردہ سندھ رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہوتا ہے اس کو اس حدیز کے ساتھ جوڑے کہ دعا کی برکت سوالات میں استقامت ہوگی الحمدللہ اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ دعا تعلیم فرمائی تشہد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار تین سو چوبیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں ایک ترک میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا ضلع تاؤس رحمۃ اللہ علیہ جو شخص سشود میں یہ دعا نہ پڑھے اس کو کہتے تھے دعا تو اپنی نماز ہی دوبارہ پڑھ کیونکہ اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے اس کے علاوہ جتنی دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں بوہاری اور مسلم میں کہ دروشی کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو لیکن یہ دعا حکمن ہے صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1324 نمبر اللہ عمنی اعوذ بی من عذاب جہنم ومن عذاب القبر وم الفطرت المحیہ المما فتنت الدجال چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عزاب جہنم سے دوزخ زخ کی عذاب سے عذاب قبر سے دو زندگی اور موت کے فتنے سے اور چوتھا مسیح الدجال کے فتنے سے ان چار چیزوں کے شرط سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو یہ دنیا میں بھی ہم نے تشہد میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور مرنے کے بعد مسلمان بھائی کے لیے اس کی قبر پر دعا کرنی ہے قبر کے سوالات میں استقامت کی ہاں جی اب آ رہی ہے تعزیت کی دعا یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے خصوصاً انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک رواج ہے کہ لوگ سوگ مناتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے بہاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے کہ میت پر تین دن کا سوگ ہے صرف عورت چار مہینے دس دن اپنے خاون کے لیے سوگ کرے گی یہ بخاری اور مسلم کی متفق علی حدیث ہے اور سوگ یہ نہیں ہے کہ ماتم کرنا ہے یا نوحہ کرنا ہے اس کی ممانعت ہے بخاری اور مسلم میں وہ انشاءاللہ کبھی ٹاپک الگ سے میں بیان کروں گا سوگ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ہوگی حتیٰ کہ کھانا بھی نہیں پکے گا بلکہ محلے دار یا رشتے دار اس گھر میں کھانا بھیجیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ غم کی کیفیت میں ہوتا تھا گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کی کیا دعا فرمایا کرتے تھے ویسے تو بہت دعائیں ہیں ملی ہیں لیکن ان میں سے پرفیکٹ کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو پرٹیکولر تعزیت کی دعا ہو سوائے اس دعا کے جو صحیح مسلم میں آئی ہے انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق دو ہزار ایک سو تیس کتاب الجنائز اس چیپٹر میں کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالان عنہ جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو وہ آتے ہیں دعا کرو جی اور دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ سورت الفاتحہ اور تین دفعہ شریف پڑھ کے اس کو اصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں جو کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں صحیح تو بڑی دور کی بات ضعیف روایت دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں حت کے ظلم ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا ہوتا ان کو بھی قرآن پڑھ پڑھ کے بشوارے ہوتے ہیں تو تعزیت کی یہ دعا میں نے اس کی نمبرنگ بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ ابی سلم بخش فرماد ابو سلمہ کی یہاں پر کسی اور کا نام لے سکتے ہیں میرے مرنے کے بعد کوئی تعزیت کے لیے آئے تو اللہ فل لی محمد علی یا کسی کا بھی نام فلاں بن فلاں ورفا درا جاتو ہوں درا ہوں اور اس کے درجات کو بلند فرما یہ عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ عام دعائیں عربی میں پڑھنا افضل ہے ورنہ اپنی مادری زبان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں کے اندر اگر کسی کو یاد نہ ہو فلم دی اس کے درجات کو بلند کر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے جو ان کو مسئلہ ملا ہے ان میں بھی بلند درجات اس کو عطا فرما فِي فِي عَقِبِهِ الْغَابِرِينَ اور اے اللہ تو خلیفہ بن جا پچھلے اس کے جو رفا ہے بچ جانے والے لوگ ان پر تو نگہ باندھ بن جا یعنی وہ مر گیا اس کی جگہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ان کے اوپر فضل و کرم فرما فیل لنا اور ہمیں معاف کر دے دیکھ لیں ہر جگہ اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے وہ لہو یا رب العالمین اور اسے بھی اے اللہ اے رب العالمین تمام جہانوں کے رب تمام جہانوں کو پالنے والے لہو فی قبر ہی و نور لہو فی اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے نور بھر دے یہ دعا کسی کے لیے جائیں تعزیت کرنے کے لیے اور یہ تعزیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کی تھی ان کی جو بیوی تھی یعنی جو بیوہ تھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر تعزیت ان الفاظ میں کی کہ اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کو بخش دے اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وفات کے بعد تمہارے لیے خلیفہ بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے اور اس کی بھی مغفرت کرے اور اس کی, اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کے لئے نور سے بھر دے یہ سارے کل بات ویسے ہم یہ الفاظ استعمال بھی کرتے ہیں لیکن اب تعزیت کے لیے جائیں تو اس طریقے سے جا کر دعا کریں اور اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھانا دعا میں بہت افضل ہے لیکن جن جگہوں پر پرٹیکولر آیا اور جہاں پر تعزیت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور انڈیویجل دعا کرتا ہے یہ نہیں کہ کرو دعا اور سارے ہاتھ اٹھا ویسے دعا کر لیتا ہے ہاتھ اٹھا کر انڈیویجل اپنی جا کر تو اس پر کوئی فتوا نہیں لگے گا لیکن انڈیویجل دعا کرنی انفرادی طور پر اجتماعی جتنی عبادات ہیں ان کے لیے نس موجود ہونا ضروری ہے تو یہ آپ نے تعزیت کرنی ہے اس کے لیے دعا کر دینی ہے اب یہاں پر چلتے چلتے تو ختم دعا میں آپ کو بتا دوں اس کو تو یاد کر لیں میں نے بھی الحمدللہ جب پتا چلا مجھے کچھ عرصہ پہلے تو میں نے یہ دعا الحمد زبانی یاد کی یہ تو فتن حدیث لے جائیں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الجناز چیپٹر میں دو ہزار ایک سو ستائیس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے اس کے لیے کہ جس کو نقصان ہو جائے کوئی جس کا کوئی مر جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے تو یہ دعا تعلیم فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لاج رو یہ حصہ تو قرآن میں بھی آیا ہے ایمان والوں کی نشانی بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کوئی بھی نقصان ہے کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کی طرف واپس چلی جائے گی اللہ جرنی تھی مصیبتی اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر اتاف رما میرے صبر کی غرض یعنی اخ لف خیرمن اور اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے اللہ وٹور کبیرا کتنی پیاری دعا ہے اے اللہ میرا جو نقصان ہوا ہم اللہ ہی کے لیے تھے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ اس پر مجھے اظہر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر نیم البدل عطا فرما اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں صحیح مسلم دو ہزار اکسو ستائیس ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے تو میں نے فوراً یہ دعا پڑی اور بار بار اللہ سے دعا مانگی لیکن میں دل میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کا نیم البدل مجھے کیا مل سکتا ہے اس سے تو نیک شخص ہی کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ عظیم شخص ہی کوئی نہیں ہے یہ تو وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی بھلا اس سے نیک آدمی کون ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس کا نیم البدل کیا عطا فرمائے گا لیکن جب عزت کے دن گزرے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ مانگ لیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کا بہتر نعم البدل محمد رسول اللہ کی شکل میں عطا کر دیا ام سلمہ ام المومنین ہے اور سب سے آخر میں فوت ہونے والی حضور کی بیوی ہے واقعہ کربلا کے بعد یہ فوت ہوئی ہے اور انہی کی وہ حدیث ہے جو صحیح صنعت کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے کہ جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اے راغ تم پر اللہ کی لات ہو تم نے حسین ابن علی کو شہید کیا اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے کہ جو تم نے ابن رسول کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ منظر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو اور خود بھی ایک چادر کے نیچے آئے اور پھر آیت پڑی انما یورید اللہ الزی بان کمر اہل البعد و تخرکم اور یہ جو آخری پورشن ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کیا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے بے شک اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور تم نے مولا حسین کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالی تو یہ ام سلمہ وہ ہے بولے اب مجھے چلتے چلتے ان کی باتیں یاد آ گئی میرے لیکچر میں نہیں تھی لیکن کیا گرو تڑپ ہے مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ اس میں ضعی صنعت کے ساتھ ہے اور مسند ابی ابیلا میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی ہے واقعہ کربلا کی تاریخ پچاس احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کا پس منظر وہ ابھی انشاءاللہ اردو میں بھی آنے والا ہے عربی میں آ چکا ہے اس میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے کہا کرتی تھی اے لوگوں تمہارے ممبروں كا رسول اللہ كو گالیاں نكالی جاتی ہیں بدھ می کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا تو لوگوں نے کہا کیا کہ ام مومن کس کی جرت کے رسول اللہ کو گالیاں نکالیں ممبروں پر تو انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کیا اپنے ممبروں پر کہ علی پر لانت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اور میں گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے تم رسول اللہ پر لالت بھیجتے ہو کہ علی پر لانا اور اس سے محبت کرنے والوں پر لانا اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تو محمد رسول اللہ سے تم اپنے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالتے ہو بولیا تو انہوں نے بڑا ٹف وقت دیکھا ہے تو یہ واقعہ کربلا کے بھی چار سال کے بعد چونسٹھ ہجری میں یہ پہنچ ہوئی ام سلمہ ام المن رضی اللہ تعالی عنہ ہماری والدہ اب بھائی قبرستان جانے کی دعا اس کا بھی حکم فرمایا گیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار دو سو انسٹھ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ بھی وہاں پر روئے پچاس سال کے بعد اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو قبروں پر جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے کسی قبر والے سے مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار دو سو چھپن نمبر حدیث ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں کچھ حصہ اس کا بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے بسترے سے نکلے اور اہل بکی کی طرف گئے بکی قبرستان میں رات کے آخری پہر اور ام عائشہ کہتی ہیں آپ اکثر چلے جایا کرتے تھے رات میں قبرستان وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی یہ مردہ دفراتے وقت نہیں یہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے قبر پہ جا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے قبر پہ جا کے قبلہ روخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے ہی دعا کرنی چاہیے مسند المسترق للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے ابو دودھ تربی میں بھی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے صحیح سنت ہے المستر ہاکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس کو واپس محروم لوٹائے جیسے فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس جیسا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی زیادہ افضل ہے اور الدب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ نے صحیح صنعت کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبد بن امر ربی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے یہ ماں بخاری لے کر آئے الدب المفرق میں پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے آداب پر لہذا یہ جو علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدت ہے تو یہ بات کرنا بدت ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدت ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد اور امت کا اجماع ہے کہ چند آٹے میں نمک لوگ ان لوگوں نے امت کے اندر غلط چیزیں پروپیگیٹ کی الحمد پاکستان میں جو کتاب و کے منج کے لوگ ہیں ان کی اکثریت خصوصاً اہل حدیث متنا مطلب فکر کے وہ اسی کے قائل ہیں کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے ان کی کتابیں بھی اسی کے قائل ہیں تو یہ چاند علماء عرب نے یہ اگر فتویٰ دیا تو ان کا ذاتی عمل ہے تو الدب المفرد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار دو سو چھپن وہی حدیثہ کہتی ہیں تین دفعہ ہاتھ اتار کر دعا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں آپ کے آگے بھاگتی ہوئی آئی اور لیٹ گئی آ کر سانس میرا بھولا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تون نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خیانت کریں گے یعنی تو نے یہ گمان کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا تھا تو مجھے بتاؤ تم میرے پیچھے آئی تھی اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا یہاں پہ بھی علم غائب کا کیدا آپ سے کلیئر کیا غائب کا جاننے والا مجھے اطلاع کر دے گا تو ام عائشہ نے کہا یارس اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اسی حالت میں میرے پاس جبرعی علیہ السلام آئے انہوں نے مجھے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جا کر اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں قربان جائزی اہل بقی کے لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینہ میں موت مانگو جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور صحیح بخاری میں ہے کہ صحیح عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت مدینہ شریف میں دینا کیونکہ اہل مدینہ کی سب سے پہلے شفات ہونی ہے قیامت والے دن جو بقی میں دفن ہے تو الحمدللہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جگری یار مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی میں شہادت کی موت دی اور روز رسول کے ساتھ آپ صلی اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بھی ملی دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں مدینہ شریف میں وہ دفن ہوئے الحمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امم عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو جا کے دعا کی میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا کروں تو پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی جو آپ کے پیپر پر ریفرنس نمبر ایٹ ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاون یہ چار پانچ حدیثیں کٹھی ہیں یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ مردوں کے لیے جا کر قبرستان میں یہ دعا کرنی ہے بس یہ دعا کرنا جو ہے وہ سابت ہے اور ظاہر ہے ذکر اور دور ساتھ پڑھنا وہ تو ہے ہی دعا کی قبولیت کے لیے تو جامعہ میں حدیث ہے جو ذکر اور درود پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے پانچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تو یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس سے یہ بات پتا چلی کہ عورتیں بھی شرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جا سکتی ہیں بلکہ ان کو جانا چاہیے مزاروں پڑھنے قبرستان کیونکہ اماں عائشہ کو یہ تعلیم فرمائی وہ جو حدیث ہے وہ زوار القبور کے لیے ہے جامعہ ترمزی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کثرت کے ساتھ قبروں پر جاتی ہیں زوار القبور جو کبھی کبھار جاتی ہیں ان کے لیے نہیں ہے اور وہاں پر امام ترمزی نے پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک منسوخ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اماں عائشہ قبرستان جائے کرتی تھی جامعہ ترمزی میں ہے کہ اماں عائشہ کے جب بھائی فوت ہوئے عبد الرحمان بن ابھی بکر ہو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی قبر پر گئیں اور جا کے ان کے لیے دعا بھی کی صحیح صنعت کے ساتھ تو یہ دعا یاد کر لیں صحیح مسلم کی اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے ربی الاول پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے سوا دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیت اس میں قبروں سے ریلیٹڈ سارے اقامات اور قبروں پر یہ جو غیر اسلامی نظریات چل رہے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے یہاں آج محل نے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین و امنا انشاء اللہ بکم لال نس اللہ علنکم الافیہ سلامتی ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین اس گھر کے رہنے والوں اور بے شک ہم بھی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے ہم اللہ تعالی سے تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی آفیت کا سوال کرتے ہیں اور سب سے بڑی دعا اگر کوئی کی جا سکتی وہ آفیت کی ہے دنیا اور آخرت میں آفیت الحمدللہ تو یہ دعا بھی یاد کرنے میں نے بھی الحمدللہ کافی عرصہ پہلے یہ دعا یاد کی تھی السلام علیکم یا اہل القبور والی جو دعا ہے جامع ترمزی میں وہ ضعیف روایت ہے صحیح سند یہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے السلام علیکم اہل زندوں کی طرف سے فوج شدگان کو دعا کے علاوہ کن کن چیزوں سے نفع پہنچایا جا سکتا ہے اب آ رہی ہے جناب کچھ کڑوی باتیں بھی تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ صحیح الاسناد احادیث ویسے احادیث تو بہت ہیں لیکن اکثر ضعیف ہیں جو بالکل ایگریڈ اپان آٹھ احادیث تھی وہ یہاں پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ ہمیں یہ سارا ایشو کلیئر ہو جائے اس میں جو چابی ہے اس عال ثواب کے لیے وہ حدیث سید صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار دو سو تیئیس نمبر امام کائنات سید اللہ خدین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو سوائے تین چیزوں کے کسی اور شے کا ثواب نہیں پہنچتا مردے کے تمام امال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین امال کے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ دنیا میں اس نے کوئی کام کیا تھا اور وہ صدقہ جاریہ بن گیا مثلا اس نے پبلک پلیس کے اوپر کو پانی کا کولر لگوا دیا میں نے پبلک پلیس لکھا لوگ سمجھ رہے مسجد بھی کولر لگانا سواب ہے پبلک پلیس کے اوپر لگوا دیا یا مسجد میں کوئی سب بچھا دی کوئی پنکھا لگوا دیا کوئی بھی نیکی کا کام کیا جو صدقہ جاریہ بن گیا تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملے گا نمبر دو ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں قربان جاؤں امام بخاری اور امام مسلم کے آج بارہ سو سال ہو گئے ہیں آج تک امت ان کی احادیث کی کتابوں سے نفع اٹھا رہی ہے تو امام بخاری اور امام مسلم کے نام امال میں لاکھوں کروڑوں پہاڑوں کے برابر اجر پہنچ چکا ہے الحمدللہ امت نے جو ان کے علم سے نفع اٹھایا الحمدللہ للہ اور سارے ان کو سواب ملنا چاہیے انہیں کی محنت ہے کسی اور میں نہیں ان کو بخشا ان کی اپنی محنت ہے اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے حالانکہ دعا کا تو نفع ہر بندے کے ہی پہنچتا ہے اولاد کا ذکر کیوں کیا یہ پرٹیکولر اولاد کا ذکر کیوں کیا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو وجہ یہ کہ جو اولاد کو درد ہے وہ مولوی کو نہیں ہو سکتا جو آپ نے پیسے دے کے مولوی دعا کے لیے منگوایا ہے وہ تو پیسے لے کے دعا کر رہے ہیں اولاد کو تو درد ہے کہ میرے ماں باپ کا کیا بنے گا مرنے کے بعد اور دوسرا وہ بھی تشریف صحیح ہے جو اگلی احادیث کر رہی ہیں حدیث نمبر دو سنبی دعود میں انٹرنیشنل منی کے مطابق تین نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ چیز جو انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے اس کی اولاد اس کی کمائی ہے یعنی اولاد اب جو بھی نیک امال کرے گی آٹومیٹکلی خود بخود اس کے نیک امال کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا چاہے وہ زندہ ہیں مردہ کیونکہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے نیک اولاد کمائی ہے کیوں دعا کی گئی ربنا حبلنا من حبلانہ ضریاتی قرتا مجھے اللہ متقینا امام آجھے امام بنا پرہزدار لوگوں کا یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے مراد یہ کہ میری نسل میں میں پرخ اور پیشوا بنوں ان لوگوں کا کہ میری نسل میں نیک لوگ آئے ان کا امام مجھے بنا پھر اگلی حدیث اسی کانٹیکس میں وہ بالکل مسئلے کو واضح کر دے گی تیسری حدیث سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل امری کے مطابق صحیح حدیث ہے تین ہزار چھ سو ساٹھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں مہمن کے جب درجات بلند کرتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے جو تیرا بیٹا تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد استغفار کرتا ہے اب اس کو لفا سوچ رہے ہیں اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں حالانکہ درجات انسان کے اپنے عمل سے بلند ہونا چاہیے تو نیک اولاد کی صرف دعا نہیں بلکہ اس کے سارے کے سارے امال وہ اگر مرنے کے بعد میت کے لیے اصال ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے جو امال بھی کرتا ہے اس میں یہ نہیں کہ یا اللہ میں پوچھاتا ہوں وہ خود بخود پہنچیں گے کوئی ٹینشن نہ لیں اللہ تعالی نے خود ذمہ داری لی ہے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقر حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل منی کے مطابق ایک ہزار تین سو اٹھاسی ایک آدمی نے ارض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میری والدہ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو وہ مجھے صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرور وسیعت کرتی لیکن اس نے وسیعت کی کوئی نہیں اب اس نے وسیع تو نہیں کی تو اب میں اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو سلام ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا ہاں کوئی پیچیدگی نہیں کوئی دوسری بات نہیں آؤٹ آف کون ہاں رہی یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا اگلی حدیث جس کو لوگ ہی ان حدیث کے ساتھ کنفیوز کرتے تھے کہ جی وہ منت کا پہنچتا ہے باقی نہیں اس لیے میں نے منت کے بغیر والی روایتیں بیان کی ہیں ہاں منت مانی ہو وہ تو بدرجا اولا پہنچتا ہے وہ اگلی حدیث ہے اس سے پہلے ایک اور حدیث پانچویں حدیث سن نسائی میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا ہوا اس کو ثواب پہنچتا ہے اس میں یہ حدیث بخاری اور مسلم والی بھی لے کر آئے اور ایک اور حدیث لے کر آئے ایک صابی نے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل واضح حدیث کہ میرا باپ بغیر کسی وصیت کے فوت ہے اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں یا نہ کروں اب مجھے بتائیے اس نے مجھے وسیع تو کوئی نہیں کی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا اجر اس کو ملے گا آپ نے فرمایا ہاں بس ڈیٹ سال کوئی کمپلیکیشن والی بات نہیں کی آئیں والی بات ہوتی تو لوگ اور مطلب نکالتے کیٹاگوری کے لیے فرمایا ہاں پہنچے گا اولاد کا وہ ساری دیشیں چین سے میں نے جوڑی ہیں بڑی ترتیب بڑی محنت کی ہے اس میں تاکہ یہ مسئلہ سمجھ آئے اور انشاءاللہ اس طریقے سے نہ کسی نے کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ کہیں لیکچر میں دیا ہوا ہے کیونکہ وہ پہلے ذہن میں رکھتے ہیں کس فرقے کی حفاظت کرنی ہے تو ہر بندہ اپنا مقبرہ فکر سامنے رکھ کے تو وہ مسئلے بحان کر رہا ہوتا ہے مریض ہوتی پیچھے چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سات بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حدیث ہے جس کو اوپر علی دیسوں سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں یہ بالکل الگ حدیث ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گھوڑوں کی دھوموں والی حدیث کے رنگ پہ لگا دے تو بالکل الگ حدیث ہے یہ بالکل الگ حدیث, حدیث ہے یہ حدیث ہے کہ سات بین ابادہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے منت مانی تھی نظر مانی تھی اللہ کے لیے لیکن وہ ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی اس کو موقع نہیں ملا اب اگر ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے وہ نظر اور منت پوری کر دوں تو یا رسول اللہ کیا ان کو ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یا بھی آپ نے سیدھا فرمایا ہاں ملے گا ساتویں حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو باون ایک عورت نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے یہ منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہوگی اب کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلا کر کہا سنو اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا اور وہ مر جاتی تو کیا تم اس کی طرف سے قرض نہ ادا کرتی اس نے کہا یا رسول اللہ ضرور کرتی تو فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو نا اللہ کے لیے اس نے منت مانی تھی تو تم اس کے بحاف پر تم بیٹی ہو اس کی اس نظر کو پورا کرو الحمدللہ بلکہ آٹھویں حدیث جو ہے وہ بالکل اس مسئلے کو اور واضح کر دے گی الحمد ایک صحابی نے آ کر ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے ذمے ایک مہینے کے روزے تھے باقی بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ وہ منت والے تھے تو ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے روزے رکھوں آپ نے فرمایا ہاں رکھو اب ساتھ بونس بھی انہوں نے ایک ڈیمانڈ کر لیا چونگے میں ایک چیز لے لی یار سر سن چلے یہ روزے تو اس نے منت مانے ہوئے تھے میری والدہ نے کبھی حاج نہیں کیا اب یہاں منت کا ذکر نہیں ہے یہ بالکل الگ تھی یار سنو میری ماں نے کبھی حاج نہیں کیا اب یہ نہیں کہا کہ نظر مانی ہوئی تھی وہ الگ عدیش ہے یا رسول اللہ اس نے تو نہیں کیا اگر میں اس کی طرف سے حج کر لوں اس کے مرنے کے بعد نہ وسیعت کی نہ اس نے منت مانی ہوئی تھی کیا اس نے کبھی نہیں کیا یار صلی اللہ علوم میں اس کی طرف سے کیا حج کر سکتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کی طرف سے حج ادا کرو تو اسی کی بنیاد پر حج بدل کروایا جاتا ہے اس پر نیابت ہوتی ہے تو یہ جتنے امال حدیث میں ملتی ہے ان پر نیابت ہوگی لیکن آپ حیران ہوں گے ان تمام حدیثوں میں خالص صرف اولاد کا ذکر ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے لہذا میں اس مسئلے میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ جو ہیں ان میں سے جو اہل حدیث مقبہ فکر کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ میری رائے ہے کہ ان کا موقف یہ صحیح ہے کہ یہ پرٹیکولر اولاد کے بارے میں ہے اور کسی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی دعا سب کی پہنچتی ہے لیکن یہ جو صدقہ اور خیرات یہ سارا وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے جو صحیح مسلم میں اور پھر ابود میں آیا کہ اولاد اس کی کمائی ہے تو اولاد کا جو ثواب ملے گا اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو جو بھی اس کا قریبی ولی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صدقہ اور خیرات اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے لیکن الحمدللہ تمام مقادم فکر میں اہل حدیث اہل تشیعوں میں بریلویوں میں اور جوبندیوں کے اندر تمام کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو متلقن صدقہ اور خیرات کے قائل ہیں کسی دوسرے کی طرف سے بھی لیکن یہ موقع کمزور ہے لیکن چونکہ ایڈزٹ کرتا ہے اس لیے میں نے بتا دیا مضبوط جو ہے اولاد ہے لہذا اولاد کی ایسی اچھی تربیت کریں کہ وہی وہ کرے صدقہ اور خیرات ویسے انشاء آپ کی طرف سے اولاد کے علاوہ وہ کرنے میں نہیں لگا یہ بھی آپ کو بتا دیں اولاد بھی کرے گی یہ بات بھی حق ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری کچھ خاص امال ایسے ہیں امال کی خاص شکلیں کہ جن کے ذریعے مردوں کو نفع پہنچتا ہے لیکن احادیث کا اس روپ یہ بتاتا ہے کہ یہ امام کائنات سید الاولین اللہ شفیع المذنبین رحمت رحمۃ اللہ عالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ خاص ہے لیکن لیکن لیکن اگر کوئی شخص سنت سمجھتے ہوئے ان شکلوں میں سے کوئی شکل ایڈاپٹ کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی بت کا فتوا نہیں لگا سکتے اگر وہ سنت سمجھ کر عمل کر رہے ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے اور یہ تینوں حدیثیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ ہیں کہ ایک حبشی عورت تھی مسل نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی تو صحابہ اکرام علیہ امردوان نے اس کو رات کے وقت میں دفنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں کی کچھ دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حبشی عورت مجھے نظر نہیں آ رہی صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا اور اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ناراض ہوئے سن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بڑا اہم سمجھا صحابہ نے سمجھا یہ عام سی عورت ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو دین کا کام کرنے والے اعلی مرتبے کے لوگ ہیں مسجد کی صفائی کرنے والی بری حبشی عورت تھی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ اس کی قبر کی طرح قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قبر پر جنازہ پڑا اس کا ذائقہ جنازہ پڑا ساری دعا کی اس کے لیے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو مسلم میں ترک ہے دو ہزار دو سو پندرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہاں پر جو قبریں تھیں میرے آنے سے پہلے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں اور اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان تمام قبروں کو نور سے بھر دیا ہے اف ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ کی خاصیت ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازہ ورزہ اس کا صحابہ بھی جنازہ پڑھ چکے تھے لوگ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے جنازہ پڑھا بزرگوں سے تو بڑا مطلب صحابہ کا وہاں پر جو دفن تھے وہ بھی سیابہ ہی تھے ظاہر ہے وہ کافروں کی کپڑے تو نہیں تھی کافروں کی کپڑے تو نور سے نہیں بھری جا سکتے سیابہ ہی دفن تھے اور سیابہ سیاحی جنازہ پڑھا ہوا تھا آپ نے فرمایا میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے بھر دیا آپ کو کہتا ہے کہ اگر میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکا اور قبر پہ جا کر پڑھ لوں سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم کوئی فتوا نہیں لگا سکتا ظاہر ہے کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں اس پر عمل ظاہر حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے لیکن اس کا فارم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے شوہدائے عہد پر جا کر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی آٹھ سال کے بعد یعنی کہ تین ہجری میں غزلہ عہد ہوا گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی شہدائے عہد کے اوپر اور اس میں ظاہر دعا کیا آپ نے اور وہاں پر آپ نے بڑا رکت انگیز خطبہ دیا اور صحابہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے اقبا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سے باتیں کر رہے تھے جیسا کہ آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں اور زندوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ شہدا نے دین کے لیے قربانیاں دی تھیں حضور نے وہاں پر جا کر ممبر لگا کر خطبہ دیا اور کہا کیا کہ صحابہ اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں اپنے بعد کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور اس گرد میں پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں ہلاک ہوئی اس میں اشارہ تھا جو کچھ ہونا تھا جنگوں میں ہزاروں لوگ تو حضور کی فات کے فوراً بعد ہزاروں سے آبا مرتد ہو گئے مرتدین زکاط بن گئے مسلمان کا زاد کے ساتھ مل گئے جی سید مولا ابو بکر عضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کے کی تال کیا تو آپ اشارے دے کر جا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہوگا اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلتا چلتا سفین اور نہروان وہاں تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے مجھے شرک کا خدشہ نہیں دنیا کے مال میں پھانسے ہوگا یہ سیابا کا ہی کتاب تھا یہ سیابا کی کوئی گسا ہی نہیں ہے یہ ہوئے ہیں معاملات سیابا خود مانتے تھے لہذا صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ امت کا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک میری امت کا گروہ کیا مت تک ہاتھ پر قائم رہے گا یعنی یہ امت کی خصوصیت ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو کبھی شرک نہیں کرے گا باقی بہتر تو دوزخ میں جائیں گے ابو اب اور ترمزی میں موجود ہے صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ کیا مت تک دنیا کے مال میں تو پھنس سکتا ہے جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک فتنا ہے اور میری امت کا فتنا مال ہے لیکن شرک سے وہ محفوظ رہے تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے شہداء کے اوپر آٹھ سال کے بعد دوبارہ نماز جنازہ اس میں دارا دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے اور تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رک گئے اور فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا اب سیابا کو ازابے کا نہیں نظر آ رہا یہ کہتا نہیں کہ بزرگوں کو کشف القبور ہو جاتا ہے وہ کشف والا مسئلہ بھی میں نے مسئلہ نمبر سکس ڈی کے نام سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے کشیف الحام اور خوابوں سے متعلق سیابا کو قبر کے نیچے نظر نہیں آ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اس کے دو حصے کر کے آدھا ایک قبر پر اور آدھا ایک قبر پر اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا اس میں یہ الفاظ نہیں ہے یہ خود مولویوں نے جوڑ لی ہے کہ جب تک یہ ذکر کرتی رہیں گی وہ خشک بھی ذکر کرتی ہیں ان کو یہ مت ماری ہوئی ہے کہ خالی ہری نے ذکر کرنا کائنات میں ہر شاء اللہ کا ذکر کرتی ہے یہ بریکٹوں میں خود لگا الفاظ اور میری بھی مضبوط کی ایک کتاب تھی اس سالح ثواب والی آج پوری کتاب کا میں نے خود پوسٹ مارٹم کر دیا وہ آؤٹ اف کانٹیکسٹ ہی چیزیں اور حقیقت بات ہے مجھے بھی اس وقت نہیں پتا تھا ہم بھی اپنے مولویوں کے پیچھے اندھا دھند چلتے تھے خود عدیضیں نہیں پڑھتے تھے کہ اوریجنل کیا حدیث ہے تو اس لیے دھوکہ کھا جاتے تھے تو الحمدللہ میرا یہ رجوع بھی پریکٹیکلی اس سال سواب والے مسئلے میں ریکارڈ ہو گیا تو فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک انتظام میں تخفیف ہوتی رہے گی تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے بعد میں کوئی ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے کہا کہ اس طریقے سے عداب کسی کا کم کروایا جا سکتا ہے اسی کی بنیاد پہ جا کے قبروں پر دھول پھینکتے ہیں تو بھائی پھول پھینکنا ثابت نہیں اگر کوئی سدیش پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹہنی توڑے اور اس کے دو حصے کر کے جیسا کہ مردے کو دفناتے وقت بھی وہ ٹہنی ایک اس کے سرانے لگا دیتے ہیں تاکہ قبر کی لوکیشن پتہ چل جائے بس ٹھیک ہے پھول پھینکنا یہ سیاح ہے اور اسراف اور حضور ہے یہ ثابت اس سے نہیں ہوگا دین کا مطلب ہے جو پیکٹ ثابت ہو اس طریقے سے ڈرائیو مانے اگر استعمال کریں گے اور اس کی بنیاد میں کہیں گے جی چادر بھی قبر پہ چڑھائی جا سکتی ہے کوئی وہ ٹینی لگ سکتی ہے ٹینی بھی سبز کلر کی ہوتی ہے چادر بھی سبز کلر کی ہوتی ہے اس طرح تو بھائی دین کا جنازہ نکل جائے گا اور اسی کی وہ ایکسٹینشن ہیں وہ تیجا کرتے ہیں تیسرے دن پھر دسواں ہوتا ہے چالیسواں ہوتا ہے پھر برسیاں ہوتی ہیں جمراتیں ہوتی ہیں یہ مولویوں کا روزگار لگا رہا ہے گیارہویں شریف ہر مہینے کی گیارہ چاند کو اور نام شیخ ابد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا پانچ سو اکہتر جی, ان کا بدنام کیا ہوا ہے جی, ان کے, انہوں نے شروع کروائی تھی آج اس ویڈیو کی وسادت سے میرا چیلنج ہے شیخ ابد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب سے یا ان کے زمانے کے کسی بزرگ کی کتاب سے یا ان کے کسی شاگرد کی کتاب سے ثابت کریں کہ وہ گیارہویں شریف کرتے تھے یہ چیلنج ہے یہ سال بعد کسی مولوی نے آ کے یہ کام شروع کروایا اور تھوپ دیا ان کے اوپر جس طریقے سے کئی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں شروع ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوپ دی گئی ہیں معذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے یہ رجب کے کنڈے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, علیہ المتبا 148 سو ہجری ان کی یوم وفات تو وہ عرس مناتے ہیں اور یہ کنڈے پھر چل پڑے یہ جو مشہور ہے کہ امیر بابی اور ربیع اللہ تعالیٰ کی وفات کی خوشی ہے یہ جھوٹ ہے یہ سنیوں نے صرف جان چھڑانے کے لیے ایک بات کی ہے یہ بات نہیں ہے ان کی یوم وفات بائیس رجب نہیں ہے ان کی چھبیس یا ستائیس بنتی ہے کیونکہ اب رجب کا مہینہ تو میں نے یہ بتا دیا یہ بیسیکلی ان کا عرص مناتے ہیں حالانکہ انہوں نے نہ کبھی سید علی کا عرص منایا نہ خود انہوں نے ابھی کبھی اپنا کوئی معاملہ کیا اور یہ پیچھے سے ان کی طرف چیزیں منسوخ کی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر یہ حق بات ہے یہ جتنے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں اللہ کے نام کے کیے جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک کر رہے ہیں وہ وہ اللہ کے نام کے کر رہے ہیں سال ثواب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ کوئی سخت حکم لگے گا تو بدت کا لگے گا گیارہویں شریف کو شرک نہیں ہو جائے گی یا اسی طریقے یہ شریف میں ان کے زبان ہے میں نے اس کو شریف کہہ رہا جو کہ مشہور ہے اسی طریقے سے محرم کی شیرنی یا یہ کنڈے یا یہ تیجا یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک یہ اللہ کے نام کی دی جا رہی ہے اس وقت تک تو معاملہ ٹھیک ہاں اگر کوئی کہتا ہے اس سے میں کسی بزرگ کا کروں وہ میں بتا چکا اس میں میرا پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر 68 موجود ہے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تین بیٹیاں خود دفن کی ہیں جوان شادی شدہ تین بیٹیاں چوتھی ان کی مفاد کے چھ مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ بہت ہوئی کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا میرا یہ چیلنج ہے کسی ضعیف روایت سے کوئی ثابت کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کا سیجا کیا ہو یعنی یہ کا ختم یا چالیسواں یا جمعرات یا برسی یہاں لوگ رشتے داریاں ٹوٹ گئی ہیں کہ ساڈا برا تو گمراہ ہو گیا یہ تو برسی بھی نہیں پہ ہوتی کرتا بہنیں لڑ رہی ہوتی ہے ہمارا بھائی گمراہ ہو گیا یہ باپ کی برسی بھی نہیں کرتا یہ کنجوس ہو گیا اور یہ ساری کی ساری رسومات خود دین بنائی پہلے خود فٹ ان کیا اور پھر فتوے لگاتے ہیں اور دین سے جاہل اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضعی روایت سے کوئی چالیسواں یہ تمام چیزیں اور یہ خود بھی مانتے ہیں نہیں ثابت یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نے خود سے ڈیوائز کی ہیں اور اس کے اوپر دلائل کیا دیتے ہیں وہ جی دیکھو نا جی کیا ہوتا ہے کل کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنے گناہ نہیں گنا تو نہیں کھانا لال سامنے رکھا جاتا ہے کھانا کھانا گنا ہے نہیں جی اور بندہ مرا ہوا مسلمان ہے اس کے لیے دعا کرنا گناہ نہیں تو کہتے تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو گنا کیسے ہو جائیں گی نیکی جمع نیکی جمع نئے نیکی میتھمیٹیکل اکویشن ہاں جی سناؤنڈ انہوں نے اتحاد دے سکتے آپ ان کا جواب ان شاء اللہ علمی طریقے سے دیں گے کہ بھائیوں اس طریقے سے اگر ہم ضرب تقسیمیں اور اس میں پھر ایک دلیل بھی دیتے ہیں میں ساتھ ہی ذکر کر دوں بخاری اور مسلم کی ایک متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی وہ کہتے ہیں دیکھیں کھانا بھی سامنے رکھا اور آپ نے پڑھا اور دعا کی آپ لوگ کہتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا اور پڑھنا یہ شرک اور بدت ہے شرک تو ہے ہی نہیں بولے آزود اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے جو ایسے بدبخت ہیں جو لوگ اس کو شیر کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں زیادہ ثابت نہیں ہے لیکن پوری حدیث نہیں بیان کرتے کیونکہ پوری حدیث میں ان کی موت ہے یہ بھی پولیٹکس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت والی حدیث ہے وہ کیسے کہ کی یہ حدیث حضور کے موجزات کے چیپٹر میں ہے بخاری اور مسلم میں اور پوری حدیث یہ ہے کہ ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھوک کے اثار دیکھے تو چھپکے سے حضور کے کان میں کہا, کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دس بندوں کو لے کر آ جائیں میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں میرے پاس چھوٹی سی بکری ہے بکری کا بچہ سب کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اور جب وہ چلے گئے تو حضور نے وہاں پر تین چار سو سیابہ موجود تھے سب کو کہا کہ آج ہماری دعوت ہے ابو طلحہ کے گھر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی کو جب پتا چلا وہ ٹینشن میں آئے ان کا میں نے تو حضور کو کان میں کہا تھا حضور نے میرا راگ بھی افشا کر دیا میرے پاس تو بندوں کا کھانا ہے تو حضور ان کی بیوی بڑی کامل ایمان مومنا تھی انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دس کو تم نے بلایا باقیوں کو رسول اللہ نے بلایا تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو اتنے ہی میں کیا حضور کا کافی وہاں پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا پکانے کے بعد اس کے اوپر اس کو ڈھام کر رکھو اور جو آٹا بونڈا ہوا ہے اس کو بھی ڈھام کر رکھو جب تک میں نہ آ جاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ تشریف لائے اور ادیج کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اس میں یہ نہیں موجود کہ کیا پڑھا اس پر کچھ پڑا حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا کوئی ایسے کلمات کلبات صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی یہاں تک تو بیان کرتے ہیں تیسری بات نہیں بتاتے کیونکہ ساری مولویوں کی روٹی بند ہو جائے گی پھر آپ نے اپنا نواب دہن اس میں ڈالا پھر پوری سنت سے عمل کرو نا کلام بھی پڑھو دعا بھی پھر سب کے سامنے انہیں اپنا تھوک بھی ڈالو پوری سنت پہ عمل کرو یا پھر ہمارے والا عقیدہ رکھو کہ یہ موجودہ ہے اور حضور کے ساتھ خاص ہے اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں یہ تھوک والا حصہ چھپا جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک یعنی لوبے دان مبارک اس میں ڈالا اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے پردہ نہیں اٹھانا بس نیچے سے آٹے کے پیڑے لیتے جاؤ اور یوں کھانا ڈالتے جاؤ تین سو سے زیادہ صحابہ کھا کر چلے گئے پھر ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی نے جب وہ دیشکے کے اوپر سے وہ ہٹایا اور آٹے کے بر تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ وہ پہلے تھا الحمدللہ یہ رسول اللہ کا موڑ تھا الحمدللہ اس کے اوپر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی یہ تھوک ڈالے نا میں دیکھتا ہوں کون کھائے گا حالانکہ تھوک پاک ہے لیکن یہ آؤثر کی برکت تھی تو یہ بھی دیکھا کہ کس کس طریقے سے دو نمبریاں کرتے ہیں اں پر ایک بڑا لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں بڑا لنگڑا لولا اور جی یہ چیزیں ثابت نہیں تو کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجا چالیسواں برسی کرنا تھا منا تو کہیں نہیں کیا یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے جو آپ بات کریں گے نا یہ ڈاکٹر سہول قادری صاحب بھی اپنے محتقیدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھا کرو منع کی کدھر ہے یہ چپ کر جائیں گے چپ تو کریں گے ناڑی لوگ کتابوں سنت کے منج کے لوگ چپ نہیں کریں گے آگے ہم سے کو پوچھے تو صحیح ان اللہ تعالیٰ ہم جواب دیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ دیں ان اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج اس کا وہ جواب لے جائیں جس کے بعد ان شاء اللہ قلم ٹوٹ جائے گی کہ بھائیو اگر یہ اصول خود ساختہ مان لیا جائے تو پورے کے پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا دنیاوی معاملات میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے اجماع ہے کہ دنیا کے کسی کام سے اگر منع نہیں کیا وہ جائز ہے لیکن دین کے معاملے میں صرف وہ چیزیں جائز ہیں جن کے لیے تعلیم فرمائی ہے اور جو نہیں بتائی وہ جائز کیا وہ ثابت ہی نہیں وہ بزاط ہو جائے گی اب مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے اور سامنے اس ایئر کنڈیشن کے موتر طرف ہانکا شریف یہ ہوتی ہے یہ دین کی چیز ہی نہیں ہے اس لیے نہیں ہوتی زبان سے نیت ثابت نہیں لیکن دل میں حاضر کرنا ضروری ہے وہ حاضر کرنا ضروری ہے ان نمل امال تو کیا ہماری یہ نیت ہوتی ہے یہ معاملات نہیں انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا اب اس کا وہ جواب لے لیں جو علم کلام سے جواب ہے الزامی جواب جس کو لوجیکل آنسر کہتے ہیں فلاسفی میں اور سائنس کی لینگویج میں اینٹی وینم جس کو پنجابی میں میں کہتا ہوں پھکی ہاضمے کی کہ بخاری اور مسلم کی متفقوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص جب کوئی شخص اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی نکل جاتی ہے تو ازان دینا اچھا کام ہے نا جی شیطان بھاگتا ہے عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی جنازے کی اذان کیوں نہیں ہوتی ان سے پوچھئے تو کہیں گے نہیں وہ عید کی نظام ثابت نہیں ہے ہم کہیں گے نہیں نہیں بھائی اظام تو بڑا اچھا کام ہے یہ وہی بات قرآن پڑھ رہے ہیں کھانا لال ہے مراوا بندہ مسلمان ہے کیا ہوا اگر کر لیا تو بڑی اظام تو بڑا نیکی کا کام ہے بعد لوگوں نے تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے وہ سال بعد مسجد میں آتے ہیں اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو بگایا جائے تو عید کی دو اظہاریں دیا کرو کہتے ہیں نہیں عید کی نظام ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں دیتے تو ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا یہ تو بڑا اچھا کام ہے کرو کوئی نہیں کرے گا نہ کوئی اہل سنت میں سے بریلوی جو بندی نہ اہل حدیث نہ اہل تشید اب یہ وہی جواب ہے ہم وہی بات کریں گے الزامی جواب ثابت رہی تو کیا ہوا بھائی منع ہے گئی کوئی ضعیل روایت دکھاؤ کہ جس میں آؤ کہ عید کی اذان مت دو جنازے کی اذان مت دو نہیں ہے ثابت نہیں تو اب ہماری ڈیفینیشن وہی کہ دین میں آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے اب اس حدیث کو سمجھ لیں جو دو حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں دونوں میں حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدا سی امرینا حاضہ جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی فہو ردن اس کی وہ داخل کی ہوئی چیز مردود ہے کیٹگوریکل کوئی اچھی بدت بری بدت یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی اور آخری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو نمبر اور سن نسائی میں تین ہزار دو سو اٹھتر نمبر کتاب الجمع چیپٹر میں یہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کرتے تھے چاہے جمعے کی ہو عید کی ہو کوئی خطبہ ہو چھ باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بادر الحدیثی کتاب اللہ پہلی بات آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے بخیر الحدیح حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بشر الم عدفات اور بدترین کام وہ جو دین میں نئے داخل کیے جائیں بک اللہ محدف اور یہ تمام دین میں جاری کیے جانے والے کام بدرت ہے بک اللہ بدرا اور تمام بدرتیں گمراہیاں ہیں بک فِي النَّارِ اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں ان شاء اللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ بدعت کے کانٹیکس میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اس کو معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج پر اجماع کو حجت مانتے ہوئے امت تک پہنچانے کی اور خود عمل کرنے کی توفیق تطا فرمائے صبح نقل عمّہ بھمدی کا اشد اللہ اللہ استق فروکا و اطوب وما عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ مبین